تبارك وتعالى في القرآن المزيد والقرآن الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفقه قل أتير الله والرسول فإن تبلوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واتبوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم الله انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء و رسول کو بھیجا ان پر پہلی نازر کی انہیں شریعت دی اور انہیں پیغامات کی لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا اور انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی انسانوں سے یہ وقت کیا تھا ہدن سمنت یا خدا یا فلاں ناگرا دوں میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی یا سنوائی آئے گی جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اس پر نہ کوئی فو ہوگا نہ وہ سدا ہوگا اور اللہ سبحانہ ہوگا تعلی نے آسمان سے نازر ہونے والی ہدایت کا سلسلہ آدم علیہ السلام وسلام سے شروع کیا اور امام المیا جناب محرم مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم پہ وہ سلسلہ ختم اور ہدایت کی جتنی بھی باتیں تھیں اللہ حکر عزت نے دین اسلام میں وہ مکمل طور پہ ناد فرما دی اور اعلان کر دیا دینا کو علیت الحمٰ <سلام> دینا کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے اسے پسند کیا اور ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بلام کا وقت اللہ عیشا داتا کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رنگ کی طرف سے نازک کیا گیا ہے وہ سارا کچھ آگے پہنچا دیں اگر آپ نے ایسے نہ کیا سارا کچھ نہ پہنچایا سانا بلب کا عیسا تو گویا آپ نے پیغامات پہنچائے نہیں امریک سعید عائشہ سے انتقار نہیں ابا تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب اللہ نے کچھ اجم دیا اور آپ نے وہ آگے نہیں پہنچایا تو یہ بندہ بہت بڑا فردان باندھتا ہے رسول اللہ وسلم وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خجب البدا کے موقع پر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو میرے جمے اللہ رب العالمین نے کام لگایا تھا کیا وہ میں نے کر دیا ہے؟ تم تک اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دیے ہیں سب نے بیاں زباں ہو کے کہا بل ویسا و نستا ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے امانت آپ نے ادا کی ہے اور امر کی خیرتا ہی کی یعنی دین مکمل طور پہ اللہ حضور عالم نے نازل کیا مکمل دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچا دیا سبشانہ تعالیٰ نے انسانوں سے مطالبہ کیا, کیا, کیا ہے پہلے ایمان سے یامن ادب وا چبت والی معی ایمان اسلام میں پورے پورے ظاہر ہو جاؤ اور شہزاد کے قصبوں کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا واضح دشمن دین اللہ نے نازر مکمل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل آگے پہنچایا ہے تو مسلمانوں سے اہل ایمان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ بھی پورا دین اپنائیں اپنی من مرضی کا نہیں کہ جہاں تک مجھے اچھا لگے گا میرے مفادات کے پہ داد نہ آتی ہوگی تو وہاں تک تو ٹھیک ہے چلتے جائیں گے لیکن جہاں کوئی تھوڑی سی مشکل پیش آنے لگی وہاں سوری ہو لیکن گے نہیں بس اتنا بھی کر دیا سے بڑا ہو ہے یہ کام کر رہا سلمی کا اسلام میں پورے پورے گاڑی ہو شیطان اور شیطان کے ترقوں کی بیگی نہ کرو اندر ہوتا گرو کو بھی وہ دھارا ہے اور فرمایا افتو مین کیا تم اللہ کے احکامات میں سے کچھ کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے ہو یاد رکھنا سماج اللہ میم فراہاری کا من تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اللہ کے احکامات میں سے کچھ مانے کچھ نہ مانے اس کی جزا اس کا بدلہ کیا ہے اللہ سے عیا دنیا صرف اور صرف دنیا میں قیامت کے دن سخت ترین عذاب سے دو کیا جائے گا واقعہ کرو اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالی اس سے غافل نہیں ہے اللہ کو پتا ہے تم کیا کر رہے ہو تو اللہ کے حکمات میں سے کچھ کو مانو گے کچھ کو چھوڑو گے تو دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے آخرت میں آزاد علیم کا شکار ہو جاؤ گے آج مسلمانوں کی دنیا میں بستی ذلت ان کے دیگر اسباب میں سے ایک بڑا سبب بلکہ سب سے بڑا سبب سبق یہی کہ اللہ رب العالمین نے کہکامات کو پوری طرح سے نہیں اپنایا ہر کسی نے اپنی من پسند کا دین اخذ کیا ہے جو اس کو اچھا لگا اس نے مانا اور جہاں اس کو معاملات اپنے بگڑتے نظر آئے چھوڑ دیجیے مسجد میں مسلمان کاروبار میں یہودی معیشت ساری یہود سے اور گھر کا ماحول ثقافت کلچر وہ سارا مغربی یہ اسباب ہیں مسلمانوں کی ضلع پستی اور رسوائی ہے جو بھی اللہ کی کتاب میں سے کچھ مانے گا کچھ نہیں مانے گا اس کا بدلہ کیا ہے صرف اور صرف اس کو دنیا میں رسوائی ملے گی اور آخرت میں سخت ترین آداب تو اس لیے اللہ سبحانہ پہلے ہوا کے احکامات مکمل طور پہ ماننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت اور سنت کو اپنانا یہ اہل ایمان سے اللہ رب کا مطالبہ ہے ادخلو فی کا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ادھورے نہیں طرح اللہ سبحانہ ہوا تو فرماتے ہیں یا ائی اللہ اہل ایمان اللہ کی اجاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے ارل الامر ہیں صاحب اختیار صاحب محملہ ان کی بھی مانسنا شعیب فور دو رسول اور ارل الامر کی صاحب اختیار صاحب معاملہ بڑوں کی بات مانتے ہوئے اگر تمہیں آپس میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے جھگڑا پیدا ہو جائے اور دو ہو رس کو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید قرقان حمید پر اس مسئلے کو پیش کرو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث پر اس مسئلے کو پیش کرو یہ اتفاق اور اتحاد تمہارے اندر پیدا کرتے ہیں ان کنتم تم تو مین نبی اللہ علیہوم آخر اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اللہ رسول کی مانو بڑوں کی مانو اختلاف کی شکل میں پھر اللہ اور اس کے رسول کی تک رجوع کرو کا خیر و احسن تقویلا. یہ بہت خیر والا ہے بہت بھلا ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ائی اللہ دینا اللہ عطی رسول اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ولا کم تلو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری نہیں ہوگی تو اعمال باطل ہو جائیں گے حد ہو جائیں گے اسی طرح فرمایا فل نظیر اللہ اور کہہ دیجیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو انتبل اگر وہ منہ پھیرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے آگے نہیں بڑھتے سال فکل کافی تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتا کافروں کو پسند نہیں کرتا اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتاد نہ یہ کفر ہے اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے یہ کافروں کا شیوا ہے وہ کہتے ہیں سمہنا وسہینہ ہم نے سنا اور نافرمانی یہ کافروں کا طریقہ ہوتا ہے اہر ایمان کا طریقہ کیا ہے وہ کہتے ہیں سمعنا و اصنا وہ فرانا تھا اور ابا ہم نے بات سن لی وہ اور مان لی یہ نہیں کہ ٹھیک ہے سن لی ہے مان لیں گے مان لیں گے نہیں اہل ایمان کا شیوا اور طریقہ کار کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنیں کوئی اس سے لکھنا وہ تو کہیں کہ ہم نے سنا اور ایجاد کر لی وہ فرآن اے اللہ ہمارے رب ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں وہ الیکل مصیب پھر آخر تیری ترقی لوٹ کر جانا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے کسی کو اپنی منمانی کرنے اور برضی کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ سکھانا فرماتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم سامنے آ جائے تو کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ پھر وہ اس معاملے میں اپنا اختیار استعمال کرے پھر اس کا اختیار ختم جو حکم اللہ کا ہے جو حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی وہ حتمی ہے اور فرمایا رسول رسلی جہنم و ساس کہ جس آدمی کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی پتا چل گیا اسے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے واضح علم ہو جانے کے باوجود وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے اور محمینوں کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چلتا ہے ولی مات و پھر جس جانب اس کا منہ آئے گا ہم اسے اسی جانب پھیر دیں گے وہ نسلی ہی جہنم اور بالآخر ہم اس کو جہنم میں چھونک دیں گے وہ سعد نصیرہ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ انسان کو جہنم میں داخل کرنے کا باعث بن جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا ابو را رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت صحیح بخاری میں ہے فرمایا من عطا فقد اطاع اللہ جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ومن آسانی فقط اس اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی حقیقت میں اللہ رب العالمین ہی کی اطاعت ہے صحیح بخاری میں سیدنا سید بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وائن کہنے لگے لعن لاہشیمات و شیمات اللہ تعالی لعنت کرے ان عورتوں پر جو چہرے پہ یا جسم کے کسی حصے پہ تل بنواتی ہیں آج کل جدید دور ہے وہ لوگ ٹیٹو وغیرہ بنواتے ہیں بازو سے بڑے شوق سے اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے کروانے والوں پر لعنت کریں ولمتن سات اور جسم کے چہرے وغیرہ کے بال نوچنے ابرو کو بری کرنے کے لیے یا یہ تھریڈنگ وغیرہ جو کریں یہ کام کرنے کروانے والوں پر اللہ تعالیٰ لگنت کریں ولم تفن جاتی اور خوبصورتی کی خاطر کے لیے اپنے دانتوں کو باریک کروانے والیوں پر اللہ لانچ کر البغی وا بھی فلف اللہ جو اللہ تعالی کی تخلیق کو بدل کے رکھ دیتا انہوں نے لعنت کی تو یہ بات بنی اسد کی ایک عورت اس کا نام امیں یاقوب تھا اس تک یہ بات پہنچی وہ آئی کہنے لگی انہ بالا گانا کا کلتا کئیتا ویتا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے کس اس طرح کہا ہے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راحت کی ہے میں اس پر کروں مجھے کوئی پرواہ نہیں اور فرمایا واہ کتاب اللہ اور یہ لعنت اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہے وہ عورت کہتی ہے عورت ماں بہن اللہ دو قدوں کے درمیان جو کچھ ہے یعنی پورا قرآن مجید میں نے پڑھا ہے لیکن میں نے قرآن میں کتاب اللہ میں ایسی کوئی بات نہیں پائی فرماتے ہیں ہی اگر تکو پڑتی لقت بجرتی ہی تو تجھے ضرور مل جاتا لفظ پہنا ہوا تو نے فرمایا ہے وماں آتا تم رسول ہو کہ جو تمہیں رسول دے وہ لو جس کام کے کرنے کا حکم دے وہ کرو بجا لو و ماں نہا تم اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ یہ بلا کیوں نہیں یہ ایت تو ہے فرماتے ہیں فانه قد نها عنه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو انہوں نے اللہ رب العالمین کا حکم قرار دیا اور یہ انہوں نے خود سے نہیں کیا سات پرانی مجید کی آیت بطور دلیل پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاست ان کی فرما برداری ان کے فرق میں ان کے امر میں ان کی نہیں میں بہرسوت کرنا ضروری ہے اسی طرح صحیح بخاری میں جناب حصی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انما من جب تک میں تمہیں تمہیں چھوڑے رکھوں تمہیں کوئی کام کرنے کا حکم نہ دوں یا کسی سے کام سے منع نہ کروں تو تم خاموش رہا کرو تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ سوالات کرتے تھے وہ تم اعلیٰ امبیا ہند اور اپنے انبیاء کے ساتھ اختلاف کیا کرتے تھے فعیدا نہ لیکن جب میں تمہیں کسی کام سے منع کروں تو اس سے بچ جاؤ وہ کم بھی امر اور جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو حسب افتتاح وہ کام کیا کرو بجار یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا لازم اور ضروری ایک آدمی خچت اور کے موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے آپ نے حج کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے پوچھتا ہے رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے آپ نے فرمایا لو کل تہن لوچ اگر میں ہاں کہہ دوں تو پھر ہر سال حج کا ان پہ فرن ہو جائے کیا ماننا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ علوید کا حکم میوسی گسول اللہ جس نے رسول کی اجاعت کی گویا اس نے اطاعت کی اطاعت کی اطاعت کی اللہ کی اجاط کی تم تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتب تو میری اجتباء کرو میری پیروی کرو یب کم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دے آپ کے طریقہ کار کو چھوڑے وہ یقیناً دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں خسارہ پانے والا اور نقصان اٹھانے والا ہے صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن مسرود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت میں کیسے ہیمن سرگ اللہ مسلما جس کی یہ حائش ہے کہ کل قیامت کو اللہ تعالی سے مسلمان بن کے ملاقات کرے تو اس پر لازم ہے فلوحاف اللہ ان نمازوں کی حفاظت کریں جہاں سے ان کے لیے آواز دی جاتی ہے یعنی مساجد میں جا کے باجماعت نماز ادا کیا کربی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى یقیناً اللہ کو خانہ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کے راستے مشروع کیے ہیں مِنْ سُنَنِ الْهُدَى اور یہ نماز باجماعت ادا کرنا یہ ہدایت کیا طریقہ ہے سنت ہے وَلَوْ أَنَّكُمْ سَلَّئِتُمْ سَلَّئِتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ اور اگر تم نماز مسجد کی بجائے اپنے گھروں میں پڑھنے لگو گے کما سلی ہاضل متحل بی اس طرح کہ یہ عورتیں گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں لتا رف تم سننا تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے و لف تم سننا اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے یعنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنے اور چھوڑنے پر وہ کیا کہہ رہے ہیں لو ارل تم گمراہ ہو جاؤ گے اور فرماتے ہیں ستا کوئی بندہ بھی جو ودو کرے کئی تو اچھی طرح سے ودو کرے پھر وہ ان مساجد میں سے کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اللہ کا تب اللہ بک یخ تو ہر قدم جو وہ چلتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کا ایک درجہ اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے ان ہُو با س اور ہر قدم کے بدلے ایک گناہ اللہ تعالیٰ اس کا مٹا دیتا ہے اور فرماتے ہیں اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اللہ منافق المعلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نماز باجماعت سے وہ منافق پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق معلوم ہوتا چھپا منافق جس کے منافق ہونے کا لوگوں کو علم نہیں وہ بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا اور واضح منافق وہ جماعت سے پیچھے رہنے کی جرحت کر لیتا تھا نماز وہ بھی چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہوا تھا بین الحدی و کفری ترپس بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے اگر نماز چھوڑتا ہے تو کوئی اس کو مسلمان نہیں سمجھے گا نقبی معاشرے میں مسلمان وہ سمجھا جاتا تھا جو پانچ وقت کا نمازی تھا اور منافق اندر کھاتے تھے تو کافر مسلم تو نہیں تھے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہوا ہوتا لیکن اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل رکھنے کے لیے مسلمان باور کروانے کے لیے انہیں نماز پڑھنا پڑتی تھی اور وہ باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے لیکن جو بڑے بڑے منافق تھے واضح وہ نماز باجماعت سے پیچھے رہ جاتے تھے اور فرماتے ہیں والا راج الو یو آدمی کو لایا جاتا یوہادا بین راج دو آدمیوں کے سہارے نماز با جماعت کی اہمیت سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بندہ جو اکیلا جا کے مسجد نہیں آ سکتا نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے اس کو لایا جاتا یو دو بین الرجلین دو آدمیوں کے سہارے وہ مسجد میں آتا یو کام فی اس حتیٰ کہ اس کو صف میں کھڑا کیا جاتا وہ صف میں کھڑا ہو کے یا بیٹھ کے نماز باجماعت ادا کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھ لیں آخری ایام میں سیدنا علی اللہ اور عبداللہ رضی اللہ, عنہ اور اللہ, بن رضی اللہ عنہ دونوں کے سہارے آپ مسجد میں تشریف لاتے باجماعت نماز ادا کرنے کے فرماتے ہیں رج کے پاؤں پر یعنی محسوس کرتے جسم میں تو نماز با جماعت اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واضح منافق کے سوا کوئی بندہ نماز با جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا اور اگر تم نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چھوڑ دو گے اور عورتوں کی طرح گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دو گے تو تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ بیٹھو گے اور اگر تم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑا ال تم کمراہ ہو جاؤ گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کی سنت اس کو اپنانا یہ کسی بھی مسلمان آدمی کے مسلمان رہنے کے لیے ضروری اللہ سبحانہ ہوگا تو اعلیٰ نے فرمایا پتخان فی رسول اللہ اس وقتانہ لمن کانا یور جو اللہ ولی جو اللہ تعالی پر اور آخرت کے دل پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس حسنہ ہے ایک آئیڈیل کریکٹر ہے نمونہ ہے اسے دیکھیں اور نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور نبی کی زندگی ساری کی ساری اپنی من مرضی سے نہیں ہے بلکہ اللہ نبی کے احکامات کے تازے ہیں پل ان ما راما علیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلان کر دی ان ادبی رو ما یوحا الیا میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بولتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی وحی کے سامنے ہوتا ہے ان کا بولنا ان کا تکلوم گفتگو آپ کے افعال آپ کے اعمال سب اللہ ابر عالمین کی طرف سے نازل کردہ وہی اور ہمیں بھی حکم یہی ملا ہے کہ تب رو ما ضلع کم جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نادر کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اولا اور اس کے علاوہ دیگر اولیا کی پیروی نہ کرو پلیلم دتاروں ساتھ ہی اللہ تعالی نے تبصرہ بھی کر دیا کہ تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے نصیحت کیا ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے راز کی طرف سے ناول کیا گیا ہے صرف اس کی پیروی کرو ودہ سے تبھی انہیں ہی اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو یعنی وحی ادا کے سوا اور کسی کی کچھ نہ مانو اتباع صرف اور صرف اللہ کی وحی تھی علیل ماد لیکن تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو اور حقیقت میں ایسا ہی ہے اللہ کا یہ تبصرہ بالکل سچا ہے کہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے اللہ اور اس کے رسول نہیں مانتے پھر سینکڑوں کی مانتے ہیں ہر کسی نے اپنا اپنا کوئی بڑا دماغ میں بٹھایا ہوا ہے اس کے سامنے اللہ کا حکم آئے اس کے سامنے نبی کا حکم آئے وہ کہتا ہے اچھا قرآن میرے سامنے ہے آیت میں نے پڑھ لی ہے ترجمہ بھی مجھے سمجھ آ ہے حدیث میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے لیکن آخر ہمارے بھی تو کچھ بڑے ہیں اللہ کی نہیں ماننی اللہ کے نبی کی نہیں ماننی بڑے کی ماننی ہے اللہ یا اللہ کے نبی کی بھی تب مانیں گے جب ہمارے بڑے نے ماننے کی اجازت دی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کیا ہے بڑے کی تب مانو جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مخلوق فی معصیت اللہ کی معصیت اللہ کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی کوئی اطاعت نہیں اطاعت صرف اللہ کی ہے اللہ نے حکم دیا ہے ارل امر کی بڑوں کی مان لیکن بڑوں کی کب تک ماننی ہے جب تک ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو ان تنازع تم تن فی شعین فور دوہی روای اللہ نے حکم دیا ہے ماں باپ کی طاقت اللہ ہوں سن ہر ہوں ماں ماں باپ کو کف بھی نہیں کہنا ان کو جھڑکنا بھی نہیں لیکن اگر وہ تجھے کہیں کہ میرے ساتھ شرک کر فلاں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی لیکن صرف وہ نہیں ماننی جو اللہ کی وحی کے خلاف ہے باقی ساری ماننی ہے وہ صاحب ہوما پھر دنیا معروف دنیا میں یعنی دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ احسن انداز میں رہنا ہے لیکن ان کی وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہو وہ نہیں مانتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث ہے لوگوں کو ایک مشن پر بھیجا ایک ان کا امیر مقرر کیا امیر کو غصہ آ اس نے کہا لکڑیاں جمع کرو جمع ہو گئی کہا آگ جلاؤ جل گئی کا بس میں کود جاؤ صاحبہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہم اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے کرنا پڑا ہے سلمان ہوئے ہیں. کوئی بھی ناخا امیر صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہوا بات ختم ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے یہ سارا واقعات سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر وہ اس میں داخل ہو جاتے ماں ہمارا جو بینا تو پھر اس سے نکل نہ سکتے یعنی پھر میں ہی رہتے اور فرمایا انتا ہے صفی معروف اتحاد معروف میں ہے یعنی جو احکام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتے نہ ہوں ان میں اطاعت ہے لیکن آج کل ہم نے اپنے اپنے بت کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ یہ کہیں گے تو ہم اللہ کی مانیں گے یہ کہیں گے تو ہم نبی مانیں گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو نہ ہوئی تھی یہ تو ان کی اطاعت ہوئی اور اللہ نے اسی کام سے بنا کیا ہے الیکم ربکم جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازر کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو اولا تو نہیں اولیا اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو کلی لما تب تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق سے ہما تو ہم بلّہ تو وہی رہی ہے